الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال جل وعلا في مقام اخر ولم علينا بعد الااظام لنقضنا من اليمين وَلَمْتَعْنَا مِنْ قُوَّتِينَ فَمَا مِنْ قُمْ مِنْ آحَدٍ عَنْ بُتَاجِتِينَ وَإِنَّهُ لَسَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ وَقَالَ جَلَّ وَحَلَاكِ المُقَامِ الْآخَرَ يَا اَيُّهَا رَسُولُ قَلْ لِلْمَاءُ دِلَهِيْكَ مِنْ رَبِّكْ وَإِنْ لَمْ تَسْحَلْكَ مَا بَلْلَمْ تَلِقَ Allah subhanahu صدر جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازر کیا گیا ہے صرف اور صرف کی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کے تم سے نہ لگو فلی لمبا صدر تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدہ رہی وہ کتاب اللہ قرآن مجید قرآن حمید ہے یہ نبی یعنی yani. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی تحریر سے بچایا ہوا ہے بچایا ہوا ہے کسی کو اختیار نہیں کیا کہ کوئی کمی کرے یا بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکن ملکن ہاں کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ کہی نہیں ہے لیکن یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے تو پھر ہو ہم ان کا ہوا ہاتھ پکڑتے سن میگے تو سننے سے کوئی بھی انہیں سڑانے والا نہ ہوتا وہ نبول یہ تو ایک سال لوگوں کے لیے ہے کہ وہ سمجھ سنجائیں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعرہ جی دی، کاٹی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر کوئی اضافی بات نہیں کہی ہے کافی لوگ کہتے تھے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کا وفار اللہ دین لا یا کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو بھی دین کے اندر اضافہ کرنے کا اختیار حاصل اور کسی انتی کو بھی یہ فارسی حاصل نہیں ہے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دین کے اندر کسی قسم کا اضافہ کر دے یا دین کے اندر کسی قسم کی کمی کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں سڑک مم رہی لنکا تو مطلب تم بھی میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے ٹکڑے رکھو گے کبھی اتنا نہیں ہو سکتے وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت جو آدمی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے اس کے علاوہ کوئی اور آپ محمدِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَشَرَ اور, اور سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو باتیں کھڑی جائیں وہ بد قریب باتیں جن کو ہمارے دین کے نام پر کوئی ایسا کام ایجاد کرے جو ہم نے نہیں کیا جس کی اجازت نے نہیں کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اسلام کے اندر فیل کے لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبال پیا مسہر کسی بھی مہینے کے پورے روپے نہیں رکھے کسی بھی مہینے کے اندر کہ یہ ایک آدمی کے لیے ہے جو ایک عادت کے ساتھ روٹین کے ساتھ روزے رکھتا رہے سلح کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا آپ ہر سوار کا روزہ رکھتے ہر جمع رات کا روزہ رکھتے ایام بیس چاند کی تیرہ چودہ پندرہ ریس کا روزہ رکھا کرتے تھے یہ ری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ نفری روزے کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اذن کا تبشہ جب شاہ بار مہینہ آدھا ہو جائے بلا تو, تو پھر اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو نسکشا بان کے بعد روایات ایسی کھڑی ہوئی ہیں جس سے وہ شعبان کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے رمضان سے ایک دو دن پہلے کے روزے رکھے جاتے ہیں جس کو اس سے قبال رمادان کا روزہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام سے بھی منا بالے رمضان کے روزے اٹھائیس شعبان انتیس شعبان تیس شعبان کا روزہ کچھ لوگ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا روایت پیش کی جاتی ہے شعبان کے روزوں کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون تعظیم کے لیے شاہبان کا روزہ بڑا اکثر روزہ ہے لیکن یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کے اندر ایک ہے صدقہ بن موسا۔ صدقہ بن بن نامی راوی وہ ضرحی ہے لہذا یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اسی طرح ایک روایت بڑی مشہور ہے عام طور پہ بہت پہ زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شاہبان رات ہوتی ہے تو اس کی رات کا تحریک اب بکر بن محمد بن عبی سبارا البنی یہ ایسا راوی ہے جو خود حدیثیں کھڑا کرتا تھا اپنی طرف سے حدیثیں گھر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تر منسوخ کر دیا کرتا تھا لہذا یہ روایت فائر اسپورٹ کو نہیں پہنچتی بے بنیاد کی بات ہے جس پہ لوگوں نے اتنی بڑی عمارت کھڑی کی بھی ہوئی اسی طرح ایک اور رعایت پیش کرتے ہیں سرو ابن ماجہ کے حوالے سے کہ اس طرح پرور کے علاوہ اللہ تعالی چینا پرور اور بشرے کے علاوہ باقی تمام تر لوگوں کو محافظ فرما دے یہ سرو ابن ماجہ کی ادیم یہ بھی عام طور پر بہت زیادہ بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے یہ بات بھی آپ نے نہیں کہی ہے بلکہ اس کے اندر تو اتنا زور ہے اتنی وجوہات سے یہ ذریعہ ہے کہ وہ اگر بندہ شمار کرے تو ویسے ہی اس روایت سے اطلاع کرتے ہوئے شرم ایک اتنے رہیہ لہیا رہی ایک راویہ ایک شرم کے اندر وہ مختلف ہے کہ آپ آت اتنے ایمن وہ مشہور ہے یہ تو بڑی بڑی علتیں ہی ہیں اس اور بھی کئی ایک وجوہات ہے جن کی بنا پر یہ روایت پایا تبدیل اسی طرح ایک فیص کو پیش کرتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے شاہباز میرا مہینہ ہے رمضان یہ میری عمر کا مہینہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہباد کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے حالانکہ یہ روایت کی من کھڑک ہے موضوع ہے اب بکر نفاس نامی زادی ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا جھوٹی حدیثیں کرنے والا جھوٹی حدیثیں وزا کرنے والا بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہے حدیثیں کرتے کا فرمان ہے اور ان ظالموں پرانکسب کیا تھا کہ لوگ سنت کو چھوڑ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرہ شعبان کو، ہی کو. کہ ہر رکھت میں سو رقطے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد دس دس بار کل کو سلاط الفیا کا نام کیا ہوا ہے. اس کو سلاط بڑا نہیں کہتے ہیں سلاط شب بڑا بڑی نماز یا سلاط الفیا لیکن یہ لائق بھی پایا سبوت کو نہیں پہنچتی ابن چود نے اس کو موضوعات کے اندر اور پی سیوٹی نے بھی اس کو موضوعات میں نقل کیا ہے اور اس کو روایت کرنے والے جتنے لوگ ہیں سارے جھول ہیں پتہ نہیں مسلمان بھی تھے یا نہیں ایسے لوگوں سے یہ ریویت اب ظاہر تو کہاں بڑا نیکی والا جن کے فراہد دو لگا ہیں اگر ہی ان مشہور روایت ہے تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور پوچھتے ہیں آپ کے معمولات کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے آپ کے اہم حید تھے آپ کا طریقہ کار بتا دی کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے ایسا کرتے تھے تو تینوں آدمی جاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اتنے پچھلے گناہ اللہ نے سارے ماں زیادہ کرنی چاہیے ہمیں ان سے زیادہ نہیں چاہیے ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا بندہ بیری بچوں میں کی یاد سے قابل ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے میں ساری رات قیام کیا کر سو گا نہیں ایک کہتا ہے میں سارا دن پورا سال روزے رکھتا رہوں گا کبھی سار نہیں کروں گا خیر کوئی باتیں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ آئے تھے دنوں سے کہ دیکھو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں قیام بھی کرتا ہوں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کئی دن نہیں بھی رکھتا اور میں نکاح بھی میں نے کیے ہوئے ہیں آفی بھی میں نے کی ہوئی ہے یہ میرا طریقہ میری سنت ہے جو میری سنت سے میرا سدی کرتا ہے اپنی منمانی کے طریقے پیار کرنا چاہتا ہے وہ سے نہیں تو بظاہر یہ جو کام لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے فنیل کھار کر کھا کے نفلی نمازیں نفلی روزے نقلی تفلی ہاتھ اور پتہ نہیں کیا لیکن سوکھے یہ کام نہ اللہ نے بتائے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں لہذا فین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سر الموری مفتا صاحب کو کام وہ ہیں جو لوگ خود گھر میں جن کا ذکر نہ اللہ کی کتاب میں ہو نہ محدود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت و حدیث کے ساتھ ببول میں نے جانے کا باعث بنانا جو دین اللہ تعالیٰ نے نازہ کیا ہے کہ اندر کسی قسم کی کمی اور اضافہ اللہ تعالی کو خطان قبول نہیں پھر یہ تو کچھ عبادات کے حوالے سے لوگوں نے کچھ روایتیں ڈھار کے یہ کام شروع کیا ہوا ہے بہت سے کام تو ایسے ہیں جس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے یہ سورنیا پٹا کے لوگ چلاتے ہیں آٹس پرستوں کی نقصالی کرتے ہوئے یہ کیا ہے اس کے اوپر تو کوئی جھوٹی نہیں موجود نہیں ہے کہ رات کو پتا کے بجایا کرو اور والدین بڑے شوق کے ساتھ بچوں کو پیسے دیتے چلو کوئی بات نہیں وہ دھیان دگے رہے یہ فن کرتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں بے فون کام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریحت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فضول کرتی کو شیطانی عمل قرار دیا ہے ہے انگلین کام اس بار جاتے ہیں یہ تبدیل کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تبدیف ایسی فرور خت جس کا کوئی فائدہ نہ ہو فرمایا یہ تبدیل کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں لوگوں کو شیطان کا بھائی تو بڑا پسند بغیر سوچے سمجھے بغیر اور و فکر کے یہ کام کرتے چلے جاتے پھر لوگوں کی ایندوں کو خراب کرنا لوگوں کو بے چین کرنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تن کر کے اللہ کی ناراض کی وہ علیحدہ بھول لیتے ہیں. لوگ جراغا کرتے ہیں ساری ساری رات یہ مجھے کا طریقہ کار تھا کہ وہ آگ جراتے آت سست لوگ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ جو آگ ہے نور روشنی اس کے اندر ہوتی ہے یہ خیر کا علاق ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے خیر کو بھی اس نے پیدا کیا ہے شر کو بھی اس نے پیدا کیا ہے وہی خیر اٹھا کے مسلمانوں کے سندر میں چلانا بہت سارے ایسے آپ کو مقامات نظر آئے گے جہاں کا سال چناب چلتا ہی رہتا ہے حالانکہ دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اب تو روشنی کے لیے گھروں میں کوئی شناب نہیں جلاتا لیکن وہ آپ شرم کا یہ انداز اور سرتا خار ہے اللہ تعالیٰ جی نے آپ کو سمجھنے اور عمل پہرا ہونے کی توقع دے تو ماں اریا